سر زندگی ان کی پیدائش اٹھارہ اکتوبر انیس سو پینسٹھ میں ہوئی اور بمبئی مہاراشٹر میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور پہلے وہاں ایک مشہور کالج ہے چاند چیدارام کالج وہاں پر تعلیم حاصل کی اس کے بعد ٹوکیو والا نیشنل یونیورسٹی میں داخلہ دیا وہاں سے میڈیسن میں اس نے کورس پڑھا پھر اس کے بعد یونیورسٹی آف ممبئی میں اس میں ایم بی بی ایس کیا تقریبا انیس سو اکیانوے عیسوی میں دعوت کے میدان میں ٹی وی پر کام شروع کیا اور آج تک اسی مشغلے میں یہ مصروف ہے اس کے علاوہ بمبئی میں اپنا ایک سینٹر بھی کھولا اور اس کا نام رکھا اسلامی تحقیق سنٹر اور اس کے یہ خود صدر بھی ہیں اس کے علاوہ ان کا اپنا ٹی وی چینل ہے پیس ٹی وی کے نام سے ان کا اصل میدان مناظرہ ہے اور حاضر جوابی میں بہرحال مشہور ہیں عیسائیوں ہندوؤں کے ساتھ مناظر ہی کرتے رہتے ہیں اور اصل جو ان کو شہرت ملی ہے تو وہ عیسائی مناظر ڈاکٹر ولیم کنبیل ان سے ملی ہے ان کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے تو اس سے ان کو شہرت ملی ہے خود کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوں وہ شیخ احمد دیدار سے ہوں اور احمد شیخ احمد دیدار جو تھے یہ عیسائیوں کے خلاف یہودیوں کے خلاف مشہور مناظر گزرے ہیں ان میں اور ڈاکٹر ذاکر نائک میں جو بنیادی فرق ہے کہ شیخ احمد دیدار نے فرعی مسائل میں کبھی بحث نہیں کی جو فرعی اختلافی مسائل ہیں امی اربا وغیرہ کے ان میں انہوں نے بحث نہیں کی اور ان کا زیادہ تر میور عیسائیت رہا اسی میدان میں وہ کام کرتے رہے خود ان کے چرچوں کے اندر چلے جاتے ہیں ان کے سینٹروں کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں ان سے مناظر کرتے ہیں اور وہاں پر ان کو ہرا کر آ جاتے ہیں اس وجہ سے ان کی طرف اس طرح کی گمراہیوں کی نسبتیں تو نہیں ہوئی ڈاکٹر زاکر نائیک کی زندگی کے دو حصے ہیں ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں یہ نان مسلم لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں اگر یہ اپنے صرف اسی محور میں رہتے تو یہ عہد سنت و جماعت کے لیے انتہائی قیمتی سرمایہ تھے بلکہ کئی وجوہ کے اعتبار سے یہ شیخ احمد دیدار سے بھی اس میں بڑے ہوئے تھے اور اس میدان میں ان کی جتنی بھی خدمات ہیں تمام کے تمام اہل سنت و جماعت وہ ان خدمات کو انتہائی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن جب یہ ہی آتے ہیں فری مساج میں اب چونکہ مسائل جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک اصول ہیں اور ایک حرو تو اصول یعنی عقائد کے ساتھ جن مسائل کا تعلق ہے ان میں آئم اربعہ کا بھی کوئی اختلاف نہیں صحابہ کرام کا بھی کوئی اختلاف نہیں اور جتنے دوسرے محدثی انفقاہ صوفیہ وغیرہ ہیں کسی کا کوئی اختلاف نہیں وہ مسائل اجماعی ہیں ان میں تو اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر بعض لوگوں نے کچھ ضمنی چیزیں بیچ میں شامل کر دی ہیں جن کا خیر و قرون سے کوئی ثبوت اور پروف وغیرہ نہیں ہے لیکن یہ ان لوگوں کی مجبوری ہے کہ اسی نام پر وہ روٹیاں کھاتے ہیں لیکن عام حقیقت یہ ہے کہ اصول میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا بلکہ اصول ایک ایسی بنیاد ہے کہ اس میں امبیا میں بھی کبھی اختلاف نہیں رہا حضرت آدم علیہ السلام کو جو اصول اور عقائد دیے گئے آخر تک وہی اصول اور عقائد چلتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی چلے اور تا قیامت وہی رہیں گے تو جب انبیاء میں ان میں اختلاف نہیں رہا اور اللہ نے کسی زمانے میں ان میں کسی حکم کو منسوخ یا تبدیل نہیں کیا یا اس کو اٹھایا نہیں یا اس کے بدلے میں دوسرا حکم نہیں دیا تو بعد میں تو اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو باہر جو غیر مسلم ہیں ان کے مقابلے میں جو ان کی خدمات ہیں وہ انتہائی قابل قدر ہیں اور اس میں ان کو جتنی بھی کامیابیاں ملی ہیں ان کامیابیوں میں یہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کو جتنی بھی مبارکباد دی جائے وہ کم ہیں لیکن جب یہ آتے ہیں فرعی مسائل میں تو اب فرعی مسائل ایسے ہیں کہ وہ دور صحابہ سے مختلفی چلتے رہتے ہیں ان میں سے کسی مسئلہ کے بارے میں اپنی رائے اس طرح ظاہر کرنا کہ جس میں اسلاف کی مخالفت لازم آتی ہو یا ایک نئے مذہب کی بنیاد پڑتی ہو اس کو کسی بھی زمانے میں قبول نہیں کیا گیا اور اگر ہم اسلامی ہسٹری پڑھیں تو خوارج کا الگ ہونا پھر بعد میں روافذ کا الگ ہونا پھر بعد میں معتضہ کا الگ ہونا جبریہ کا الگ ہونا قدریہ کا الگ ہونا معطلۂ مشبیہ وغیرہ کا جتنے بھی فرقے بنتے گئے ان کی بنیاد یہی ہے کہ انہوں نے خیر القرون میں جو کچھ اصول اور فروغ ہمیں سکھائے گئے تھے یہ اس کی اس کے دائرے سے اور اس کی سے باہر نکل گئے تو جو جو جس طرح نکلتا گیا تو اس کا اپنے فرقہ بنتا گیا اور جو اس کے اندر ہی رہا اس سے باہر نہیں نکلا تو وہی حقیقی سنت و جماعت کہلایا یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب مسئلہ یہ جی ہے کہ فرعی مسائل میں آئم میں اختلاف ہوا چار مذاہب بن گئے اور کچھ محدثین ایسے تھے کہ جو ظاہر حدیث پر آمد کرنے کی وجہ سے ظاہری کہلائے ان میں امام ابو ظاہری بھی ہیں امام ابن حزم بھی ہیں وغیرہ وغیرہ رحمۃم اللہ لیکن ان حضرات نے بھی کبھی آئم اربعہ آئم فقہ کو غلط نہیں کہا اور فقہ نے بھی کبھی ان کو غلط نہیں کہا کبھی بھی انہوں نے فرعی مسائل کو ایک دوسرے کی تفصیل تجلیز گمراہی اور غلطی کا ذریعہ نہیں بنایا اور خطا و ثواب کی بنیاد اس پر نہیں رکھی بلکہ ہر ایک کو گنجائش دی اجازت دی کہ جس کا جہاں پر دن مطمئن ہو وہ وہاں پر چلا جائے کبھی ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کی انہوں نے لیکن جب یہ جی مسئلہ آیا اور میں اربعہ میں بھی یہ جی مسئلہ اسی طرح چلتا رہا اختلافی مسائل امسن رفیدین ہے امین ہے فاتح خلفت امام ہے صرف نماز میں شاید سو سے زیادہ مسائل ہیں جو مختلف ہیں اس طرح دوسری عبارات میں ہیں لیکن کبھی حنفی نے شافی کو غذر نہیں کہا شافی نے مالکی کو نہیں کہا مالکی نے کو نہیں کہا زیادہ سے زیادہ یہ ہے یہ کہا کہ ہمارا سر غالب یہ ہے کہ جو رائے ہمارے امام نے قائم کی ہے وہ عقرب اجاثواب ہے اور امکان خطا ہے اس میں اور دوسرے ائمہ کی جو رائے ہے تو وہ اقرب الذ خطا ہے اور امکان ثواب اس میں ہے زیادہ زیادہ انہوں نے یہ بات کہی اسے اس ذرہ کوئی باطل نہیں کی لیکن ایک دوسرے کا احترام کیا ایک دوسرے کی شاگردی کی ایک دوسرے کی استادی کی ایک دوسرے کے پاس اگر گئے تو انہوں نے اپنے مسندے پر ان کو کھڑا کر دیا اپنی مسند پر ان کو بٹھا دیا یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ جب امام کے پاس گئے تو امام نے ان کو اپنی مسند پر بیٹھا ہے اور جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا تو کہا کہ کہ بھئی سب سے سے بات جی ہے کہ وہ میں مجھ سے زیادہ ہیں مجھے ان کے, کے اکرام کرنا چاہیے اگر تم یہ نہیں مانتے تو باہر سے آنے والے مہمان ہیں مجھے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے اگر اس کو بھی نہیں مانتے تو وہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں تو مجھے عمر کے بڑے ہونے کے لحاظ سے ان کا اکرام کرنا چاہیے تو اب اس طرح کے معاملات رہے ہیں ان لوگوں کے آپس میں انتہائی محبت کے بلکہ امام شافی رحم اللہ جب آتے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے مظہر پر ان کی مسجد میں تو وہاں پر اپنے مذہب پر عمل چھوڑ دیتے امام احمد فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں ابو حنیفہ ابو یوسف اور محمد کا ایک قول ہو اور یہ تینوں مشتمع ہو تو وہاں پر اسی قول کو اپنا لو باقی اقوال کو چھوڑ دو تو ان لوگوں کا آپس کا تعلق اس طرح رہا ہے تو یہی اثر پھر ان کے شاگردوں پر اور دوسرے جو ان کی طرف منتصب لوگ ہیں ان پر بھی رہا ہے تو ان لوگوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کی قدر کی ہے ایک دوسرے کو گمراہ یا غلط اس طرح نہیں مطلعا اہاں اپنا اشتہاد جو ان کو صحیح نظر آیا تو اشتران اس کے باونت ہے کہ وہ اس پر آمد کرتے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ لیکن اس زمانے میں جہاں پر بہت ساری بیماریاں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری پھیل جاتی ہے متعدی ہو جاتی ہے دوسری دوسرے انسان کو لگ جاتی ہے ان میں جو سب سے مشہور بیماری ہے اس کو ایڈس کہا جاتا ہے آئی کہہ نا اس کو ایش ایش ایش آئی آئی وی وی ابھی بیماری ایسی ہے کہ جو دوسروں کو لگ جاتی ہے اور اس کی بنیاد گندگی ہے جو انسان جتنا زیادہ گندا ناپاک اور خباصتوں میں رہے گا تو بیماری اس میں اتنی زیادہ آئے گی پھر وہ جتنی زیادہ گندگیاں دوسرے کو پھیلائے گا تو بیماری پھیلے گی تو اس ماضی قریب میں کچھ لوگ گزرے ہیں کہ جو سراپا ایڈس تھے ان کو کہا جاتا ہے انگریز ان میں شریف آدمی کو تلاش کرنا اتنا مشکل ہے جتنا نہ کہ ٹوائلٹ میں جا کر خوشبو کو تلاش کرنا جس طرح کے ٹوائلٹ میں جا کر انسان کو خوشبو نظر نہیں آتی اور خوشبودار چیزیں نہیں ملتی تو انگریز میں اس طرح کسی اچھے انسان کو شریف انسان کو منصف انسان کو تد کرنا یہ اتنا ہی مشکل ہے ہاں فرق ضرور ہے کچھ شریفانہ شریر ہیں اور کچھ شریرانہ شریر ہیں شریفان شریر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے بڑے مہذب ہوں گے آپ کے ہمدر بن کے آئیں گے آپ کی محبت حاصل کریں گے آپ کے اعتماد حاصل کریں گے جب یہ چیز ان کو مل گئی اس کے بعد پھر وہ اپنا جو مشن وہ لے کر آئے ہیں اس پر کام کریں گے یہ ہیں شریفانہ شریر اور اسی طرح کے کچھ لوگ ہندوستان پہنچ گئے اور کچھ ہیں شریران شریر بی این پی ای ڈی ایل وغیرہ تو یہ ہیں بھی شریر اور فطرت بھی ان کے شریر ہے تو ان کے پاس وہ سنجیدگی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں کچھ ہیں ہی نہیں بس یہی فرق ہے ان میں اور فرق نہیں تو جب ان لوگوں کے قدم وہاں ہندوستان میں پہنچے ہیں اور ہندوستان میں جو نئے نئے فرقے انہوں نے ایجاد کیے تو ان میں ایک فرقہ اہل حدیث کا بھی تھا حالانکہ یہ مسائل تو نئے نہیں ہیں جتنے بھی مسائل اہل حدیث بیان کرتے ہیں یہ سارے کے سارے میں اربعہ کے دور میں مختلف ہی رہے ہیں اور امام ابوہنی بھر مندا کے زمانے سے ذکر کر آج تک یہ مسائل مختصفیر ہے لیکن ایک دوسرے کی گمراہی کے ذریعہ خطا کے ذریعے اس کو کبھی بھی نہیں بنایا گیا لیکن جب سے یہ فرقہ آیا چونکہ اس فرقے کی بنیاد یہی لوگ ہیں ان لوگوں نے ان کو بنایا تو اس کے بعد سے پھر اس میں افراد و تفرید ہونے لگا ان کا سارا زور پھر اسی پر صرف ہونے لگا اور مسلمان جو ایک اہم مشن برت ہے جہاد کے مشن برتے مسلمانوں کے اسلام کو بچانے کی کے مشن ہے اور ان کو ایک فکر تھی کہ ہندوستان کے مسلمان کے ایمان بچایا جائے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ ان فری مسائل میں اپنی توانائی صرف کر دیں اور اپنا جو زیادہ ضروری اور اہم مقصد ہے اسے ان کو ہٹائیں اور ظاہر ہے کہ یہ دین کی کوئی خدمت بھی نہیں اس کا منظر تک پہنچنے سے اگر یہ صرف مسائل اختلافیہ کی حد تک رہتا اور اس میں دوسروں پر تنقیدانہ بحث نہ کرتا تو یہ اچھی بات تھی لیکن افسوس یہ ہے کہ دوسروں پر جب تنقیدی بحث کرتا ہے تو پھر اس میں اقتدار پر نہیں رہتا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ یہ پورا اہل اسلام کا وکیل بنتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ اس طرح نہ ہوا اور یہ اپنے ایک مخصوص فرقے کا جس کی حیثیت پوری دنیا میں 2% پرسنٹ بھی نہیں ہے 2% بھی لوگ نہیں ہیں اس کے یہ اس فرقے کا وکیل بن بیٹھا اور اپنی ٹی وی چینلز وغیرہ کو دوسرے جرح کو ان میں استعمال کرنے لگا اور جو اسلام اور اہل اسلام کی ایک عمومی خدمت تھی اس اس اختلاف کی وجہ سے یہ محروم ہو گیا تو اس سے ہمارے اکیبر کو پھر اختصاف رہا اور ان لوگوں نے باقاعدہ کوشش بھی کی اس کو سمجھائے بھی کہ نہیں تو فری مساج میں نہ پڑ ان کو مفتیوں کے لیے چھوڑ دے لیکن ہر انسان کی ایک کمزوری ہے اس کی کمزوری یہ جی ہے کہ یہ کبھی لا ادری نہیں کہہ سکتا کہ تم نے پڑھا نصف العظم لا ادری کہنا یہ نصف العظم ہے اور آئین میں اتنی کثرت سے لا ادری ثابت ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے ممالک رحم اللہ کے بارے میں ہے کہ مسائل ان سے پوچھے گئے ایک ہی محفل میں اور چھتیس مسائل کے بارے میں کہ لا ادری کہنا اور چار کا جواب دینا اسی طرح بہت سارے سواب کرام رضی اللہ عنہ سے بکر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا جدہ کے میراث کے دادی کے میراث کے بارے میں کہ ان کو میرا لے گی یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تم اتنے تو میں جواب دوں گا پھر انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ایک صحابی نے ان کو میرا دلائی ہے تو اب اس طرح کے مسائل ابوبکر سے عالم الناس کون ہو سکتا ہے جو مزاشناسی نبی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ یار رہے اکٹھے رہے اور کبھی ان سے جدا نہیں ہوئے تو وہ بھی اگر بعض مسائل کے بارے میں ادری کہتے ہیں تو کہاں ہم اور کہاں دوسرے اور کہاں ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ تو یہ ادری کہنا یہ انسان کا حسن ہے یہ اس کی خوبی ہے یہ اس کی جہازت یا اس کی بدنمائی نہیں ہے پھر چونکہ یہ عادری نہیں کہہ سکتا اور مسلح حدیث ہے تو جن مسائل میں اہل حدیث کا اور دوسرے اخلاق وغیرہ کا اختلاف ہے وہ تو ہے ان مسائل میں یہ اہل حدیث کی ترجمانی کرتا ہے اور عمومی طور پر اکثر ظاہر ہے کہ متحدہ ہندوستان میں چاہے وہ ہندوستان ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش جو بھی اس وہاں کے ایریے ہیں وہاں برہنفی حنفی مشق زیادہ ہے تو اس کی ترجمانی نہیں کرتا اور علیحدی سے برائے نام ہے جیسے میں نے کہا کہ شاید دو فیصد بھی نہیں بنتا تو یہ جی ان اختلافی مسائل میں کس کی ترجمانی کرتا ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے احناف کی ترجمانی نہیں کرتا دوسرا یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ اس کے ذہری کہنا مشکل ہے تو بعض اوقات یہ کچھ باتوں میں غلطی کر جاتا ہے اور اس نے کون کون سی باتوں میں غلطیاں کی ہیں ان میں سے کچھ باتیں یہی ہیں جو میں نے بتائی بھی نہیں خوروں کی بات کے بارے میں اپنے جو استاد ہیں مولانا افضل قاسمی صاحب چونکہ انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس رہ کر وہاں سیکھا ہے تربیت حاصل کی ہے کورس کیا تو ان لوگوں کے سامنے زاکر نائک سے جب سوال کیا گیا کہ جنت میں حوروں کو تو یعنی مرد ملیں گے نہیں مرد اگر جائیں گے اور ان کی کوئی بیوی بی نہیں ہوگی تو ان کو جنت میں حوریں ملیں گی مرد اگر جنت میں جائیں اور دنیا میں ان کی بیوی بی نہ ہو تو جنت میں ان کو کیا ملے گی حوریں ملیں گی تو اگر کوئی عورت اس طرح فوت ہو جائے جس کا دنیا میں شوہر نہ ہو تو اس کو کیا ملے گا اگر کوئی عورت فوت ہو جائے جس نے دنیا میں شادی نہیں کی ہو یا اس کا شوہر نہ ہو تو اس کو جنت میں کیا ملے گا تو اس نے فوراً کہا کہ اس کو خور ملیں گے کیا کہا, کہا کہ اس کو خور ملیں گے حالان کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو حقیقت سے اتنی دور ہے کہ اس کو اگر تحریف کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے اور خطرہ ہے کہ اس کے بارے میں کہیں آدمی ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے اس لیے کہ قرآن میں جتنی جگہوں میں بھی حوروں کو ذکر کیا گیا ہے ہمیشہ منس کے ظفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان کی جو صفار ذکر کی ہیں وہ ہمیشہ مانس والی ذکر کی ہیں مرد والی صفت کہیں بھی حور کی ذکر نہیں کی اسی طرح جتنی بھی احادیث ہیں کسی ایک حادیث میں بھی حور کو متضق یا اسم جنس کے طور پر ذکر نہیں کیا کہ جس میں دونوں اختماد موجود ہوں بلکہ ہمیشہ عورت بنا کر ذکر کیا اور عورتوں والی صفات ان کی ذکر کی گئی ہیں مرد والی صفات کہیں بھی ذکر نہیں کی گئی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو جاہد سے جاہد انسان کو بھی معلوم ہو سکتی ہے اور جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں جن میں حوروں کا ذکر ہے یا جتنی بھی احادیث جن میں ہوروں کا ذکر ہے اگر آپ ان کی تخریج کریں تو ان میں یہی بار ثابت ہوگی کہ ان کی صفات عورتوں والی ذکر کی, کی گئی ہیں مرد ہے صفات ذکر نہیں کی گئی تو جب قرآن نے بھی اس کو مقیت کر دیا عورت کی صفت کے ساتھ اور حدیث نے بھی اس کو مقیت کر دیا عورت کی صفت کے ساتھ تو پھر اس میں مرد حور کی قسم کو لانا یہ تحریف تو ہو سکتی ہے یہ تعویذ بھی نہیں اور صحیح جواب بھی نہیں بلکہ اس پر مناسب بھی ہے کہ آدمی نازک مسئلہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ تو ہے پہلی بات باقی رہی یہ بات کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے اور وہ جنت میں جائے تو اس کو کیا ملے گا اس کے بارے میں آدمی صرف اتنا جواب کہا ہے کہ لَكُم فی لَكُم فی ان عورتوں کی جو بھی خواہش ہوگی اللہ ان کی خواہش کو پورا کرے گا اور کی تفصیل قرآن اور حدیث نے بیان نہیں کی تو لہذا ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں اگر ان کی خواہش مرد کی ہوگی تو چونکہ وہاں پر ہر انسان کی خواہش کی تکمیز ہوگی ہر جنتی عورت کی خواہش کی تکمیز ہوگی تو ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ اللہ اس اعتبار سے اس کو محروم نہیں کرے گا جو, جو اس کی خواہش ہوگی اللہ اس کو پورا کرے گا لیکن اس کے حوروں کو منقسم کر دینا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو قرآن سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے اس بحث میں نہیں پڑھنی چاہیے ایک بار سمجھ میں آگے اچھا دوسری بات ہے شرعی پردے کے بارے میں زہرے کے شرعی پردے کے تو سب قائد ہیں اس کا تو کوئی منکر ہے ہی نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چہرہ جو ہے یہ پردے میں شامل ہے یا نہیں چہرہ جو ہے یہ پردے میں شامل ہے یا نہیں اس کے بارے میں ان لوگوں نے کچھ حدیث اتزار کیا ہیں البانی وغیرہ کو بنیاد بنا کر جن میں انفرادی واقعات کا ذکر ہے مثلا ایک حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ کچھ حدیث ہیں ایک حدیث ہے عطا ہے ابن ابی ربا کہ قیاد قید ابن عباس أَلَا أُرِيَّكَ مْرَأَةً مِّنْ أَهْدِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وإني أتكشف فتع الله لي قال إن شئت صبرتي ولك الجنة إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقال أصبره فقالت اني اتكشف فدعا الله لي الا اتكشف فدعا لها ابيه یہ کون سی کتاب ہے تو کی کتاب ہے جیواد میں بھی ہے کے وہ حافے تو حضرت اس کو دیکھنے لگے اور وہ حضرت فضل کو دیکھنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور کہا دیکھو اور اس کے علاوہ بہرحال اس طرح کی کچھ اور حدیثیں بھی ہیں تو اس طرح کی حدیثیں ہیں کہ جن سے عموماً استعمال کیا جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے پھر خاص کر اس زمانے میں امام ابو غنیف رحم اللہ کے قول کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کا مذہب بھی یہی ہے کہ چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے اور احناف کے جو دلائل ہیں تو ان کو بھی پیش کیا جاتا ہے اس میں اچھا یہ حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے باب ادنظورنبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عملفت ہے اور ابودابود کی بھی ہے باب وصفت حجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بہرحال اس طرح کی روایات ہیں جن سے لوگ استضاد کرتے ہیں اور احناف کا امام صاحب کا یہ مسلک جو ہے یہ اخلاق کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے شاہمی وغیرہ قبیر دوسری کتابوں میں نقل کیا گیا ہے تو اس کو بھی بطور پروف کے پیش کیا جاتا ہے لیکن ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے ساری سندوں کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات اجمانی طور پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف امام ابو حنیفہ ہیں ایک طرف امام مالک امام شافی امام احمد ہیں پھر ایک طرف امام ابو حنیفہ ہیں اور ایک طرف متأثرین فقہ احناف ہیں تو جب امام صاحب کی بات کو ان کے حنفی مسلق والوں نے نہیں مانا جوان عورت کے بارے میں تو پھر دوسروں کو کیا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کو مفتا بھی ہی بنائیں یہ خود امام صاحب کے اپنے مسلق میں وہ مفتا بھی ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف امام صاحب ہیں ان کے پاس کچھ دلائل ہیں اور دوسری طرف سلاسہ ہیں اور ان کے دلائل بہ نسبت امام صاحب کے, دلائل کے زیادہ مضبوط ہیں تو ہوشیار آدمی تو ہمیشہ احتیاط پر عمل کرتا ہے وہ بے احتیاطی وہ نفسانی خواہش کی بنا پر نہیں اپناتا تو یہاں پر دوسرے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں تو اے میں قول کو اپناتے ہو اور ابو حنیفہ کو ہمیشہ گہریاں دیتے ہو اب یہ مسئلہ ایک ایسا آیا کہ اس میں تمہیں ابو حنیفہ یاد آ گئے اور ان کے کو اپنانا شروع کر دیا یہی نفسانی خواہش کی اتباقی جدید ہے اس کی بنیاد جدید پر نہیں ہے بلکہ نفسانی اور ذاتی خواہشات اغراض نفسانی پر ہے دو باتیں ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ جب قرآن کے نیک لوگ بھی آتے ہیں برے لوگ بھی آتے ہیں تو آپ اپنی بیویوں کو پابند بنائے کہ وہ پردہ کیا کریں حضرت عمر اللہ عنہ کی رائے تھی اور یہ رائے اللہ کو پسند آئی کو اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے جذباب کو لٹکا دیا جذباب یعنی اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں ان کے ذریعے سے پردہ کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں یہ باندھیا نہیں ہیں اور پھر ان کو نہ ستایا جائے منافقین یہ بہانہ بناتے تھے کہ ستاتے ان کو تھے جان بوجھ کر اور پھر یہ کہتے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ باندھیا ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سدیب کے طور پر اس کو بھی بند کر دیا اور کہا کہ اب ان کو پردے کا حکم دے اب سوال یہ ہے کہ یہ آئے جب نازد ہوئی تو صحابیات نے صحابیات نے یعنی صحابی کرام رضی اللہ عنہ کی جو بیویاں بیٹیاں بہنیں تھیں صحابیات رضی اللہ عنہ انہوں نے اس آیت میں کے بارے میں کبھی بھی یہ سوال نہیں کیا کہ اس میں چہرہ شامل ہے یا نہیں جیسا کہ تم نے پڑھا ہے کہ ابن کثیر کے حوالے سے اور دوسروں نے بھی اس کو نقل کیا ہے عبید سلمانی اور حضرت ابن ارغاز رضی اللہ عنہما سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ عائد نازل ہو گئی تو صحابیات نے اپنی چادروں کے دو حصے بنا دیے ایک کو چہرے پر اس طرح ڈال دیتی کہ ان کی ایک آنکھ نظر آتی باقی سارا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا تھا اور دوسرا حصہ جو ہے اسے اس اپنے سیروں کو چھپا دیتی تو اس طرح یہ صحابیات کا پردہ تھا تو جب انہوں نے اس آیت کو مطلق سمجھا اور ان سے اس طرح کے استثناء ثابت نہیں اس آیت کے نزول کے بعد تو پھر اگر اکا دکا اس طرح کا واقعہ پیش آ بھی جائے تو اس کو اس اجماعی موقف کے خلاف کیسے پیش کیا جا سکتا ہے جبکہ اس میں ہزاروں تحویلوں کا امکان ہے اب مثال پر یہی حضرت فضل ابن عباس کا واقعہ جیسے یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ فتح مکہ کے موقع کا ہے اگر یہ فتح مکہ کے موقع کا ہے تو فتح مکہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اسلام تو اسی وقت آیا اسلام کب آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اسی وقت اسلام آیا نا عام طور پر لوگ تو اسی وقت مسلمان ہو گئے جو پہلے مسلمان ہوئے وہ تو مہاجر بن کر مدینہ چلے گئے تھے وہ تو دارالقف اور تھا دار الحرب تھا، وہ تو مشرک لوگ رہتے تھے مسلمان تو نہیں رہتے تھے تو آپ نے مکہ کو فتح کیا اور اس کے بعد ایک عورت آتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو آئین ممکن ہے کہ یہ اسی وقت بالکل نئی مسلمان ہوئی ہو اس کو اسلام کے احکام کا پتہ نہ ہو تو یہ عین ممکن ہے جب ممکن ہے تو پھر اس طرح کی عورت کا اس بات کو اس آیت کے مقابلے میں اور صحابیات کے اس عمل کے مقابلے میں حروف کے طور پر کیسے پیش کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ اجماعی عمل ہے اور یہ ایک عورت کا عمل ہے اور اس میں یہ تحویل ممکن ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ یہ ہی نہ بلکہ حقیقت ہو اسی طرح دوسری عورت حضرت ابن عباس رسی اللہ عنہ کی وہ عورت دکھانے کی کہ میں تمہیں جنتی عورت دکھانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ باندی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ باندی ہو اس کی جو ظاہری اس کا جو حلیہ بیان کیا جا رہا ہے وہ حلیہ اس بار پر تضاد کرتا ہے کہ وہ ظاہر وہ باندی تھی وہ عام احزاد و حر عورت نہیں تھی جس کے احکام اور ہیں تو اس میں یہ ممکن ہے اور ممکن ہے کہ وہ پردے میں آئی ہو اس میں وہ پردے میں جس میں بہت جلدی ٹینشن ہے اگر پنشن نہیں تو اس سے نوٹ تو ضروری ہے اس سے کہ اس کو سن کر آدمی پیشنٹ ہے اچھا تو اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ صدیقیان کی روایت ہے وہ بھی اجماعی عمل کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عورتوں نے جمع کا سیخے استعمال کرتی ہیں کہ عورتوں نے جو کچھ بعد میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو وہ ان کو پردے کا پابند بناتے اور مجر سے ان کو روک دیتے جس طرح کی بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تو اب وہاں پر وہ بھی جمع کا سیخے استعمال کرتی ہیں اور اسی طرح یہاں پر بھی جمع کا سیکھے استعمال کیا گیا ہے تو اصل اجماعی عمل صحابیات کا جی رہا ہے اس کے مقابلے میں اگر اس طرح کے انفرادی واقعات آیا ہوں تو ان میں سے ہر واقعے کے بارے میں تعویل بھی ممکن ہے اور مناسب توجہ بھی ممکن ہے اور وہ قرآن کی آیت اور ان احادیث کے مقابلے میں حجت کے دور پر پیش نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ازواج مطہرات کے بارے میں قران میں اللہ کہتے ہیں کہ اذا سالتموهن من ورائ حجاب کہ اگر عورتوں سے کوئی چیز مانگنی ہو ازواج مطہرات سے اللہ عنهن اجمعین تو اگر ان سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو تو وہ کہتے ہیں بھئی اس سے چہرے کا پردہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے کیا مراد ہے گھر کے دروازے پر جو پردہ لٹکا ہوتا ہے وہ مراد ہے کہ اس کے پیچھے سے اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو اس کے پیچھے سے مانگو لیکن یہاں پر دو سوال ہیں پہلا سوال تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ پردہ بھی مراد ہے جو تم کہتے ہو کہ جو دیواروں پر وہ دروازوں پر لٹکا ہوتا ہے تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ عورت کو پردے کے پیچھے رہنا ضروری ہے اور مرد کا اس کو دیکھنا جائز نہیں یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں وہ جس ممکن طریقے سے بھی ہو اگر گھر کے پاس جاؤ گے تو وہاں پر وہ پردہ ہوگا اور اگر عورت باہر آئے گی تو وہاں پر پھر دوسرا پردہ ہوگا کہ وہ خود اپنے چہرے کو چھپائے گی تو لہذا یہ اس کو اس کے ساتھ خاص کر دینا اور چہرے کے پردے کا انکار کرنا یہ قرآن کی آیت کی روح کے خلاف ہے جبکہ دوسری طرف دوسرا سوال یہ ہے کہ حج ہی کا موقع ہے حجرت الویدا کا اور صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہماری ہمارے سروں پر چادر ہوتی تھی عام لیکن چہرہ ننگا ہوتا اور جب اجنبی لوگ ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم چہرے کو چھپا دیتی یعنی چہرے کا پردہ کر دیتی حضان کے حج کے موقع پر حکم یہ ہے کہ عورت کا چہرہ ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود وہ عام طور پر تو ڈھکا ہوا نہیں رکھتی لیکن اگر سامنے سے اجنبی آتا تو وہاں پر وہ باقاعدہ پردہ کرتی اور اپنے چہرے کو چھپا دیتی تو اس سے معلوم ہوا کہ چہرے کے پردے کا عمومی رواج تھا یہاں تک کہ حج کے موقع پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو اس سے نہیں سمجھا دو باتیں ہو گئیں تیسری بات یہ ہے کہ جب غزبہ بنی مصدق میں یہی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور پھر ان کا ہار گم ہو گیا اور پھر یہ وہاں پر ایک جگہ بیٹھ گئی حضرت صفحان ابن معطل آ گئے اور یہ بیٹھی ہوئی سو گئی تھی انہوں نے دور سے دیکھا تو دور سے کہا لا حول ولا اللہ بلّہ اب جیسے ان کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے فوراً اپنے چہرے کو چھپا دیا فور اپنے چہرے کو چھپا دیا جب اپنے چہرے کو چھپا دیا اور وہ خود کہتی ہیں کہ وکان قبل حجاب چونکہ وہ حجاب سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے اس سے انہوں نے مجھے پہچان لیا اور پھر اپنی سواری کو بیٹھایا خود دور شد گئے جب میں اس پر بیٹھی تو پھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مفتی صاحب سے ملاتے ہیں تو بیس طرح کے اعلان ہوتے ہیں غیر سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے کو باقاعدہ چھپا دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ چہرے کا پردہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ وہ قدر آنی قبل الحجاب کہ وہ حجاب سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے تو مطلب یہ حجاب کے بعد تو میں اپنے چہرے کو چھپا دیتی لیکن حجاب سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے اب اتنی ساری روایت پھر اس کے علاوہ حضرت ان سے پردہ کرو اور نابینا ہے اور وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ان کو نظر نہیں آتی تو آپ نے کیا فرمایا افہام یا تب کیا تم دونوں بھی اندھی ہو تم تو دیکھ رہی ہو جس طرح ان کا دیکھنا یہ ناجائز ہے تو تمہارا دیکھنا یہ بھی ناجائز ہے تو ظاہر ہے کہ گھر کے اندر مہمان کا آنا اور اس زمانے میں جو گھر تھے وہ ان میں ایک ہی کمرہ ہوتا تھا کوئی الگ کمرے تو تھے نہیں عبداللہ ابن گھر کے اندر آئے ہوئے ہیں اور کمرہ ایک ہے تو وہاں پر پردے کا مطلب کیا ہے وہاں پر پردے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے چہرے کو چھپا لو اس کے علاوہ اور کچھ مطلب نہیں ہے ایک گھر کے اندر یا تو یہ ہوگا کہ ایک اوٹ میں بیٹھ جاؤ منہ طرف کر دو اور اپنے تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا اور اس وقت کے حجروں کی جو کیفیت سیرت اور تاریخی کتابوں میں بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں زیادہ کمرے نہیں ہوتے ہر زوجہ ہے ہر ایک ہی کمرہ ہوتا تھا جس کو او امی دیا، تو میں یہ بات سمجھ میں تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک طرف یہ احادیث ہیں اور صحابیان کا اجماعی عمل ہے ایک طرف اور اسی طرف احتیاط بھی ہے اسی طرف اکثر علماء اور علم بھی ہیں اسی طرف اکثر فقہ اور محدثین بھی ہیں تو پھر اس کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کی بنا پر یہ کہہ دینا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے اور ایک نئی بحث کو لے آنا اور لوگوں میں اور آزادی پیدا کرنا یہ انتہائی خطرے کی بات ہے اب سوال یہ ہے کہ کتنی عورتیں ہیں جو باقاعدہ چہرے کا پردہ کرتی ہیں جبکہ یہ مسئلہ ان کو ان میں عام نہیں ہے اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے یا ذاکر نائک دوسروں کا یہ مسئلہ کہ چہرے کے پردہ نہیں تو اس کے باوجود جب وہ جانتی ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے پھر بھی اگر ان کا عمل اس پر نہیں ہے تو پھر اللہ ہی فیئر کرے اگر ان کو یہ مسئلہ بھی بتا دیا جائے اور ان کو پتہ چل جائے تو پھر خدا جانے ان, پر ان کے عمل کا کیا حال ہوگا لہٰذا اس میں یہ خطرے کی بات ہے اور اس میں اور شک میں اور ان واقعات میں نہیں پڑھنا چاہیے اور اسے بالکل متاثر نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں تو اتنا کافی ہے ٹھیک ہے اب اس کو انگلش بھی بنانا ہے